بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ گزشتہ سبق میں بیان ہوا کہ سلطان محمد فاتح رحیم اللہ تعالی نے قستمقین کی فتح کے لیے ہر اعتبار سے زبردست شاندار تیاری کی عسکری تیاریوں کے سلسلے میں کل کے سبق میں یہ بات آ چکی ہے کہ انہوں نے ایک طرف افرادی تیاری کی دھائی لاکھ کا لشکر تیار کیا اور دوسری طرف اسباب اور وسائل کی طرف توجہ دیتے ہوئے خصوصی توپیں بنوائی اور بحری بیڑے کو مضبوط کیا آج کے سبب میں انشاءاللہ اللہ سیاسی تیاریوں کا ذکر ہوگا اس سے ہمیں ہمارے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی کی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نرے عسکری انسان نہیں تھے بلکہ ایک عظیم سیاسی مدبر اور قیادت کے زبردست اہلیت رکھنے والے انسان تھے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے پہلے سلطان محمد فاتح نے اپنے کئی دشمنوں سے صلح کر لی تاکہ وہ ہر طرف سے مطمئن ہو کر صرف ایک دشمن سے نمٹ سکے اس لیے کہ قسطنطنیہ کے اطراف میں اور کوئی مسلمان ملک موجود نہیں تھا ہر طرف مسیحی اور سلیبی حکومتیں تھیں چنانچہ قسطنطنیہ کی پڑوسی حکومت غلطہ جو قسطنطنیہ کے مشرق میں واقع تھی غلطہ نامی اس حکومت اور قسطنطنیہ کے درمیان صرف ایک دریا تھا اس ملک کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا اسی طرح ہنگری اور بلغاریا کی سلطنتوں سے بھی معاہدے ہوئے یہ دونوں یورپی حکومتیں تھیں جو قسطنطنیہ کے پڑوس میں واقع تھی دیکھیں اب ہمارے نادان قسم کے کچھ لوگ پوری دنیا سے ایک ہی وقت میں لڑنا چاہتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ مطالعہ فرما لیں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ کی اس سیاست کا مطالعہ کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو طاقت و قوت ان کو دی تھی اس کے باوجود وہ دشمنوں کو کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اب یہ نادام قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے ہم ہدف ہیں اس لیے ہم برحق ہیں میرے بھائی سانپ کو جو بھی دیکھتا ہے لاٹھی لے کر اس پر پل پڑتا ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سانپ برحق ہے یا شہد کی مکھیوں یا بڑ کے چھتے کو آپ تنگ کرتے ہیں تو وہ سب آپ پر ٹوٹ پڑتی ہیں مکھیاں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ برحق ہیں دشمنوں کی تعداد میں کمی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے انہوں نے یہود مدینہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا بات لمبی ہو جائے گی مقصد یہ ہے کہ تقلیل الاعداء دشمنوں میں کمی کرنا یہ ایک انتہائی عظیم سیاست ہے سیاست شرعیہ کا ایک بہت اہم حصہ ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں میں اضافے کے بجائے کمی کرنے کی کوششیں کریں کہا جاتا ہے نا ہزار دوستوں کم ہیں لیکن ایک دشمن بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے ہم نے جمیت اور جمہوریت کے سلسلے میں یہ بات کی تھی کہ ہم جمہوریت کے دشمن ہیں جمیت کے دشمن نہیں ہیں ہم پوری دنیا کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتے ہاں جمہوریت نے ان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے علماء اور اپنے طلباء کو اپنے قریب لائیں آپ کا بچہ اگر گٹر میں گر جاتا ہے تو آپ اسے پھینک تو نہیں دیتے بلکہ آپ اسی حالت میں اس بچے کو گٹر سے نکالتے ہیں اور اپنے بچے کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ یس ولا والا تو آ سرو بش والا تو آسانی پیدا کیجئے سختی مت پیدا کیجئے بشارت دیجئے نفرت نہ دلائیے لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجئے بھئی وہ ہم سے دور رہیں گے تو اور بھی دور ہوتے جائیں گے ان کو نزدیک لانا چاہیے ان سے بات چیت ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان کے جرائم کا احساس نہیں ہے لیکن کیا کیا جائے خلافت کو ختم ہوئے سو سال گزر چکے ہیں اور خلافت کی کمزوری کو ظاہر ہوئے دو سو سال گزر چکے ہیں اور ان معروضی حالات میں امت کس خطرناک حالات میں گر چکی ہے اور گھر چکی ہے اس کا اندازہ درد مند دل ہی کر سکتا ہے ہم نے ہرگز پیپل والوں یا مسلم لیگ والوں کے لیے ہمدردی نہیں بیان کی بلکہ ان اسلامی جماعتوں کے لیے ہم نے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا جو ہمارے ہی جیسے اسلامی انقلاب کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں لیکن راستہ انہوں نے غلط چنا ہے